سے ود لہم مسلح حیات اور ان کے لیے بیان کیجئے ایک مثال دنیا کی زندگی کے لیے کمال جیسے پانی کے ہم نے اتارا آسمان سے فخلا تبھی نبات الر اس کے ساتھ رل مل کر زمین کا سبزہ نکل آیا حشیم تزنیا اب یہ ایک لمبی بات ہے جسے مختصر کیا گیا کہ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ سبزہ جو ہے وہ زرد پڑ جاتا ہے پھر دھوپ کے اندر سوکھ کر پیلا ہو گیا پھر چورا چورا ہو گیا پھر وہ چٹیل زمین کی زمین رہ گئی تو زندگی کا یوں سمجھیے کہ جیسے فصل لے لیجیے کھیت کے اندر آپ نے بیج ڈالے ہیں ہل چلایا ہے پانی دیا ہے اب فصل ہے لہرہ رہی ہے ہریاول ہے بڑا دل خوشخو منظر ہے کچھ دنوں کے بعد اسی فصل کے اوپر جو زردی آ جاتی ہے پھر وہ پک گئی ہے اس کے بعد وہ کٹ جاتی ہے کٹنے کے بعد پھر وہی منظر وہی ہے وہی ویران منظر ہے اور کہیں کہیں جو ہے وہ جو بھی چوڑی کے تن کے کچھ پڑے ہوئے اللہ اللہ خیر سنگا یہ جو سائیکل ہے یہ پلانٹ لائف کی سائیکل ہے تین مہینے کی ہے چار کی ہے چھ کی ہے سات کی ہے یہی ہے نا. لیکن یہی سائیکل ایک بڑے پیمانے پر انسانی زندگی کی ہے ایک بچہ پیدا ہوا اس وقت جو ہے بڑی خوشیاں منائی گئی پھر وہ بڑا جوان ہوا قوی ہوا طاقت والا ہوا پھر اس کے اوپر اذیڑ ابھر آ گئی بال میں سفیدی آ گئی چہرے پر جو ہے وہ جھریاں پڑنی شروع ہوئی اس کے بعد پھر اس پر بہت واری ہوئی پھر اسے قبر میں اتار دیا گیا وہ مٹی تھا اور مٹی میں جا کر مل گیا ایک ہی اسپین ٹیک چل رہا ہے سائیکل چل رہا ہے یہ انسانی زندگی کا سائیکل ہے اور یہ جو نباتاتی زندگی کا سائیکل ہے فرق اس میں کچھ نہیں ہے اوپر سے پانی آیا اور زمین کا سبزہ نکل آیا اوپر سے روح آئی ہے اور ہمارے یہ اجساچ اس زمین سے نکلے ہوئے ان دونوں نے مل کر ہمیں اس حیات دنیاوی کی ایک شکل دے دی روح اوپر سے آئی ہے زمینی شاید نہیں ہے بولے روح میں نمرے ربی اور یہ کہ زمینی طور پر جو بھی کچھ ہے جو جو نظام ہے یہاں کا اس میں یہ ہمارا جسم بنتا ہے اپنی ماؤں کے پیٹوں میں اور پھر یہ روح کے ساتھ مل کر اس دنیا کی زندگی کے اندر ایک جو ہے ایک وقفہ امتحان جو ہے اس کو بسر کر رہا ہے وظن لہم مثلاً حیات دنیا ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کیجیے کمائی نظل میں نہ سماج جیسے کہ پانی جو ہم نے اتارا آسمان سے فقرت میں نبات الرف تو پھر اس کے ساتھ سبزہ جو ہے زمین کا رل مل کر نکل آیا فاسبہ حشیمن پھر وہ ہو گیا چورا چورا تزر ریاح کے جنہیں ہوائیں لیے اڑتی ہیں اڑتی پھر نہیں ہیں وہ کان اللہ ولا کلشعین مختدرا اور یہ اللہ تعالی جو ہے ہر شے پر قادر ہے اس کے لیے جیسے یہ سائیکل چل رہا ہے تمہارا نباتاتی ایسے ہی حیواناتی ہے ایسا ہی تمہارا انسانی زندگی کا ہے المال ولبن زینت الحات دنیا یہ زینت کلش تیسری مرتبہ سورت میں آیا اور یہ اس کا اموج ہے میں بتا چکا ہوں آپ کو انا جالنا <عَمَلًا> پھر آیا تریند و زیر الحات دنیا نبی دیکھیے کہیں لوگوں کو گمان نہ ہو کہ محمد بھی دنیا کی زندگی کی زیبائش اور آرائش ہی پر رجے ہوئے ہیں ماض اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں فرمایا یہ دنیا کی زندگی جو تمہاری ہے اس میں اولاد اور مال یہ تمہارے لیے زیبائش ہے آرائش ہے لیکن کتنی دیر صرف اس زندگی کا معاملہ ہے اسی کے لیے یہ ساد و سامان ہے جو برت دو گے یہ رشتے جو ہیں یہ بھی یہاں ہی کے لیے ہیں آخر میں تو ظاہر بات ہے کہ پھر جو ہے تمہیں اکیلے جا کر پیش ہونا اللہ کی عدالت میں نہ کوئی باپ تمہارا ساتھ دے گا نہ کوئی بیوی ساتھ دے گی نہ کوئی بیٹا ساتھ دے گا کل لحم آتی ہے یوم القیامت فردہ اگلی سورج جو ہے سورہ بریم اس کے اندر یہ بات آ رہی ہے اکیلے اکیلے جو ہے پھر وہ اپنا پورا محاسمہ جو کو فیس کرنا ہے المال اور المنون الحیات دنیا مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہے الباقیات الصالحات باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں نیکی کوئی کمائی ہے اس تیس سال میں چالیس سال میں پچاس سال میں تو ان کے لیے بقا ہے مال کے لیے کوئی بقا نہیں ہے الباقیات الصالحات و, و خیر الدہ رب کا ثواب ربے کا ثواب و خیر العملہ وہ یقیناً بہتر ہے تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بدلے کے اعتبار سے بھی اور توقع اور امید کے اعتبار سے امید اگر کوئی لگانی ہے تو یہ مال اسباب سے نہ لگاؤ امید اگر لگانی ہے تو اولاد سے نہ لگاؤ امید لگانی ہے تو کوئی نیتی اگر ہے اور آخرت میں اس ثواب کی توقع ہے تو تمہارے لیے سہارا جو ہے اصل بننا چاہیے وہ یومن وسیر الجوال اب یہ قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے اور جس دن کے ہم چنائیں گے پہاڑوں کو وہ ترلر دبار تم دیکھو گے کہ زمین بالکل ننگی ہو گئی ہے کوئی اونچائی نہیں رہی کوئی نیچائی نہیں رہی کوئی اونچ نہیں کوئی کیڑ نہیں کچھ نہیں سیدھی چٹل پہاڑ چل جائیں گے تو آئی بات ہے کہ یہ اونچائیاں ختم ہو جائیں گی وہ حشر نہ اور ہم ان سب کو جمع کریں گے ولم نماجل احدا اور ان میں سے ایک کو نہیں چھوڑیں گے کوئی بھی نسل انسانی کا جو حضرت آدم سے لے کر اور قیامت کے آخری ساتھ تک جو لوگ بھی پیدا ہوں گے سب کے سب موجود ہوں گے وہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے باندھے ہوئے لقڑ جیتمونا کما خلکنا کوم اول امرہ یہ پہلے بھی مضمون آ چکا ہے عالیہ ہونا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ کب عالم ارواح میں وہ اکٹھے تھے سب کے سب بعد میں جو دنیا میں پیدائش ہماری ہوئی ہے یہ تخلیق ہے دوسری مرتبہ یہ زمینی تخلیق کے ساتھ روح کو جوڑ کر جو ہے یہ ہمارا در حقیقت یہ تخلیق ثانی ہے تخلیق اول جو ہے وہ تو ہماری ارواہ کی شکل میں ہوئی اور وہی شکل میں تھی کہ آدم سے لے کر اگر کل دنیا کی زندگی پندرہ ہزار برس ہو فرض کیجئے آدم کے بعد سے لے کر قیامت تک تو پندرہ ہزار برس تک جتنے انسان نسل آدم میں پیدا ہوئے بیک وقت وہ موجود تھے اس وقت بھی اور بیک وقت موجود ہوں گے قیامت کے میدان میں بھی لقد جے تو مونا آ گئے ہمارے پاس کما خلق اول مرہ جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی بار بلظام تم الندہ جالم اس وقت ہم نے تم سے ایک قول و قرار لیا تھا ادسٹو میں رب بلا لیکن اس دنیا کی زندگی میں تمہیں یہ گمان ہو گیا تھا کہ تمہارے لیے ہم کوئی وعدے کے وقت مقرر نہیں کریں گے یعنی ملاقات نہیں ہوگی تم بھول گئے تھے اس ملاقات کو جیت چرا رہے تھے ہم سے ملنے سے اللہ دین اللہ ارجن القانہ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار ہی نہیں ہیں اس خیالی کو ذہنوں سے دور رکھتے تھے کہ کبھی اللہ کے حضور میں, حضور میں حاضری ہے ب الکتاب اور اعمال نامہ لا رکھ دیا جائے گا وزیا اب وہ آباد نامہ کیا ہوگا کون سا جوائنٹ قسم کا کوئی کمپیوٹر ہوگا ہر ہر فرد نوئے بشر آدم کی ہر نسل کا اس میں پورا کارنامہ زندگی محفوظ ہوگا آپ کو معلوم ہے جیسے کمپیوٹر کے اوپر ایک بٹن دبتا ہے اور وہ سب آ گیا. اور ایک بٹن دبے گا اس کا پورا جو چھپ کر بھی آ گیا. ایک ایک فرد کی پوری زندگی کا ریکارڈ موجود ہے جیسا کہ میں نے کئی بار تک کیا ان چیزوں کا ماننا اب جتنا آسان ہو گیا ہے آج سے سو برس پہلے ماننا اتنا آسان نہیں تھا کس قدر گہرے ایمان مل غیب کی ضرورت تھی آج تو یہ چیزیں ہمارے حساب کتاب میں آ رہی ہیں چھوٹے چھوٹے سے بٹن کی طرح کا تو ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے کہ آپ سے ملنے کے لیے کوئی آیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں اور اس کا جو بٹن ہے جو کوٹ کا آپ بٹن سمجھ گئے وہ ٹیپ ریکارڈر وہ آپ کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی ہے ریکارڈ ہو رہی ہے آپ کو پتا ہی نہیں جو صورت حال ہاں یہ ہو چکی ہے ذرا لگائیے کہیں پر اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی ساری گفتگو سن لیجیے آپ تو یہ ساری ریکارڈنگ ہے ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے اعمال نامے میں ہر شے موجود ہے وبود الکتاب اور وہ لا کر اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا کہیں سے وہ کمپیوٹر شاید کس جگہ پر ہے اور وہاں سے وہ انسٹال جو ہے وہاں سے لا کر میدان حشر میں ٹکایا جائے گا وبود الکتاب و فطر المجنبی نہ مشقین ممبافی تم دیکھو گے اور مجرمیوں کو ڈر رہے ہوں گے کانپ رہے ہوں گے کہ اس میں کیا کچھ ہے <وَيَقُولون> اور وہ کہتے ہوں گے یا وطن شامت ما لاض کتاب یہ کیسا امال نامہ ہے لا گادن اس نے تو کسی چھوٹی سی چھوٹی بات کو نہیں چھوڑا نہ کسی بائی بات کو چھوڑا اللہ مگر یہ اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے اس نے تو مائنیوٹیسٹ ڈیٹیل کو بھی اومیٹ نہیں کیا ہے کیسا یہ امال نامہ ما لاض کتاب لاضر و سغیرتم والا کبیرتن اللہ لو اور وہ پائیں گے جو بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا اسے موجود ہو بلا یزلم و تیرا رب کسی پر جرم نہیں کرے گا یہ تمہارے اپنے آحال ہیں اب دیکھیے یہاں چھ رقو ختم ہوئے ساتواں رقو شروع ہو رہا ہے اور ساتویں رقو کی پہلی آیت سورہ بنی شاہد میں بھی یہی تھی وہ کل نالم الدم فصل بالکل ٹھیک درمیان میں سورہ بنی شاہد میں بھی بارہ رقو اس کے ہیں بارہ رقو اس کے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی ایک سو گیارہ آیات ہے سورہ کہف کی ایک سو دس آیت ہے یعنی یوں سمجھیے کہ نہایت حسین متوازن ہر اعتبار سے بہت ہی خوبصورت جوڑا ہے اس کی نسبت زوجیت جو ہے اس سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کی بہت نمایاں ہے میری ایک کتاب ہے وہ اس میں آخری جو ہے اسی پر بحث ہے قرآن حکیم کی صورتوں کا اجمالی تجزیہ جس میں کہ اس کی نسبت زوجیت کو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اگرچہ بڑی اختصار ہے لیکن جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا ہے وہ اسکول نظملائے فتح اللہ ابریش اور جو جبکہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ جھکو آدم کے سامنے سجدہ کرو آدم کو تو ان سب نے سجدہ کیا لیکن نہیں کیا ابلیس نے کانمن جین اب یہاں وہ حقیقت کھول دی گئی جو بقیہ چھ جگہوں پر نہیں ہے وہ جنات میں سے تھا فس کانبر نبی فا یہاں پر عقیلت کو ظاہر کر رہا ہے فرشتہ کبھی بھی اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتا فرشتہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا یفرون لا یاسون اللہ ماں امراؤ تو یہ جو نافرمانی اس نے کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا جنات میں سے تھا کانمر جن نے فصا کان امربی تو وہ ڈگل بھاگا اپنے رب کے حکم سے یہ نافرمانی کی اپنے رب کے فرمان کی افت تخن ہوں ضروریت ہوں اور تو سوچو اے اولاد آدم کیا تم اس کو اپنا ولی بناتے ہو اور اس کی نسل کو اس کی اولاد کو اس کے چیلوں چاٹوں کو اس کے ایجنٹوں کو ان سے دوستیاں گاٹتے ہو من دونی مجھے چھوڑ کر میں تمہارا خیر خواہ میں نے تمہارے سامنے سارے فرشتوں کو جھکوا دیا میں نے تمہیں خلافت عرضی عطا فرمائی تم میری کریشن کا ماسٹر پیس کلائمیکس اور تم بدبختوں تم نے مجھے چھوڑ کر دوست بنایا اس شیطان لائن کو اور اس کے ایجنٹوں کو اور اس کی اولاد کو چاہے وہ اس کے ایجنٹ جو ہیں وہ اس کے سلب سے ہیں اس کی اولاد سے ہیں اور یا ایک انسانوں میں سے ہیں افطت تخدون ہوں ضروریت ہو اولیا مندونی کیا تم اسے اور اس کے اولیاء اور اس کی نسل کے لوگوں کو اس کی اولاد کو ولی بنا رہے مجھے چھوڑ کر جبکہ وہ ہم لکم ادوم جب کہ فی الواقع میں تمہارے دشمن ہیں بے صلی ظالمین بدلا کتنا برا بدل ہے کہ جو ان ظالموں نے اپنے لیے اختیار کیا ہے اللہ کو چھوڑ کر ان کی لفاقت اللہ کی دوستی چھوڑ کر شطال نئی کی دوستی ماں شم خل قسمہ واقف میں نے تو ان جنات کو نہ تو انہیں شہید بنایا تھا آسمان اور زمین کے تخلیق کا اور نہ ان کے اپنی تخلیق کا ببا کن تو مستخل مد اور میں ایسے بہکانے والوں کو اپنا مددگار نہیں بنایا کرتا یہ جو تم نے ان کو میرے برابر بنا دیا مجھے چھوڑ کر انہیں بلی بنا دیا ان کی دوستی کر رہے ہو تو آسمان کی اور زمین کی تخلیق میں بلکہ خود ان کی تخلیق میں وہ کوئی اس کے شاہد نہیں ہے یوم یقین نادو شرکا یہ لذیر ظام <عزامتُم> اور جس دن کے اللہ کہے گا کہ پکارو ذرا میرے ان شرکا کو جن کا تمہیں زوم ہو گیا تھا تمہیں گمان تھا کہ وہ میرے شریک ہیں پداؤم تو وہ پکاریں گے ان کو فلم یس تجیب و تو انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے بجالنا بے نہوم اور ان کے درمیان ہم ہلاکت والی گھاٹی ہائی کر دیں گے خلیج ہائی کر دیں گے کہ وہ جو شرکا چاہے وہ چاہے اوریا اللہ ہی ہوں اور چاہے وہ ہوں اور چاہے فرشتے ہوں لیکن وہ کہ خلیج حائل ہوگی ہلاکت کی وہ ان کی مدد کے لیے یا ان کی بات سن کر ان کے سفارش کرنے کے لیے نہیں آ سکیں گے ورال مجرم ان نارا اور مجرمین جو ہیں ظالم گناہگار کافر وہ دیکھیں گے آگ کو کہ اب یہ ہے جس میں ہمیں جھونکا جانا ہے فضن انہم ہوا اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب وہ اس میں ڈال دیے جائیں گے ولم یجد انہا مصرفہ وہ نہیں پائیں گے اس سے کہیں بھی بھاگنے کی کوئی جگہ اس سے انحراف کا کوئی راستہ ولاکسر رفنا فی حاضر قرآن سے منق الم یہ آیت جو کہ تو سر بن اسرائیل میں بھی آیت نمبر 89 ہے وہاں یہاں یہ آیت ففٹی ہے لیکن فرق کیا ہے وہاں ہے ولاقسر رفنا فی حاضر قرآن منق المسل وہاں الفاظ کا سا فرق ہے وکان ال انسان و افسر شائن جانلہ ہم نے اس قرآن میں کل وسالے بیان کر دی ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ کہ وہاں ہے فعبا اکثر کا لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ کفران نعمت ہی پر اڑے رہتے ہیں یہاں فرمایا مایا و کان السان اکثر جدلا لیکن انسان جو ہے تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہے جھگڑا بھی وما منانا سا مینو یہ الفاظ تو سورہ بنی شاہی میں بھی آئے تھے وما منانا سا مینو آج نمبر چورانوے ہے یہ وہاں وما منانا سا یو ہوں اور نہیں روکا لوگوں نے کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی کہ وہ استغفار کرتے ہیں اپنے رب سے اللہ انتاط یح سنت اللہ وہاں آیا ہے اللہ انکال بشر رسولا کہ ان کو ایمان سے روکنے والی ان کا یہ خیال تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے یہاں فرمایا اللہ انتاط یہ سنت اللہ ان کو جو روکا گیا ہے وبا منان لاسا منو جاحدا یہ جو رک گئے ہیں جب ہدایت ان کے پاس آ کہ ایمان نہیں لا رہے اور استفاد نہیں کر رہے اللہ انتا سنت اللہ ولیم مگر یہ کہ ان پر آ کر رہے گی اب وہی جو پہلو کا جو انجام ہوا تھا وہی ان کے اوپر بھی مسلط ہوگا او یازاب قبولا یا یہ کہ عذاب ان کے سامنے آ جائے گا ومان السل المرسلی اللہ مبشری جہاں پہ جمع کے سیزے میں آ رہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں واحد کے سیزے میں آیا تھا آخری رکوع میں وما ارسلم کا اللہ مبشر و اور ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر مبشر النظیر بنا کر یہاں جمع کسی میں وما نرسل البرس اللہ مبشرین وم الزرین وجاجل نظیر کفر اور یہ کافر جو ہیں یہ جھگڑتے ہیں کفل بالباط جھوٹ کے لیے جھوٹ کی طرف سے یہ یدھ حضو بہل تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو بچلہ دیں حق کو ٹلا دیں حق کو شکست دے دیں, دیں یہ جھگڑ رہے ہیں دلیل بازی کر رہے ہیں مناظرے کر رہے ہیں حجتیں کٹ حجتیاں کر رہے ہیں وہرا کے لیے حق کا وہ تخد آیاتی وبا انجرو حض ہوا اور انہوں نے میری آیات کو اور جو انہیں انظار کیا گیا خبردار کیا گیا اس کو ہنسی مذاق اور ٹھا بنا لیا ہے وہ من ازم و ممن ضلع رب آیات رب ہی اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے یاد دہانی کرائی جائے پاڑانہ پھر بھی وہ اراض کرے ان آیا الٰہیہ سے وہ نسی مقدمت یادا اور بھول جائے کہ اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے کیا کرتوت ہے جو بھیجے ہوئے ہیں اگر تو ایمان لے آتا ان آیات سے استفادہ کرتا اپنے کیے پر پچھتا توبہ کرتا اس دنیا ہی میں اپنے سابقہ گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی لے کر جاتا لیکن یہ کہ یہاں تو صورت یہ ہے کہ وہ من اسم ام منظب کے ربے آیات رب اسے تذکیر کی گئی نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیات سے تو آرہا اس نے اعراض کیا وہ نصیح مقدم افیادہ اور بھولے رہا وہ کہ کیا کچھ اس نے آگے بھیجا ہوا ہے کیا جھان جھکڑ جو ہے اس نے عقمت کے لیے تیار کیا ہوا ہے ان نہ جالنا لاکلوبی مقیم نہ یہ مضمون بھی آ چکا ہے سورہ بنی اسرائیل میں حجاب مستورا اور ہم نے ان کے دلوں کے اوپر جو ہے پردے ڈال دیے ہیں ان نہ جالنا اعلی قلوئی مقمتوں نے قبو ہو ہم نے ان کے دنوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں کہ اسے سمجھ نہ پائے وفی آزان بکرا اور ان کے کانوں میں ہم نے شکل پیدا کر دیا بوجھ پیدا کر دیا کہ یہ سن نہیں سکتے وہ ان قدوں مل خدا اور اگر آپ پکاریں گے انہیں ہدایت کی طرف دعوت دیں گے بھلے یہ کدو ادھر تو یہ کبھی بھی ہدایت پانے والے نہیں ہیں یعنی اب ان کے دنوں پر بہت لگ چکی اللہ تعالیٰ کا وہ جو قانون ہے ہدایت و ضلالت کا اس کی جو آخری دفاع ہے وہ وہ رب و کل اور آپ کا رب جو ہے بہت بخشنے والا ہے بہت رحمت والا ہے لو یو آخر بماغ کا ثبو راجن اگر وہ جو کچھ بھی ان کی کمائیاں ہیں جو کرتوت ہیں ان کے اوپر فوراً مواقع کر لیتا تو تو بہت جلدی ان کو عذاب جو ہے بھیج دیتا اس سے پہلے آ چکا ہے پھر زمین کے اوپر تو کوئی ایک انسان بھی باقی نہ رہتا اگر فوری طور پر انسان کو جو ہے سزا دے دی جائے راجا نلوم رذاب تو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت جلدی دے دی دیتا ان کو عذاب بل لہم مع نہیں ان کے لیے ایک وقت ہے وعدے کا وقت ہے جو معین ہے نہ یجید مندو نہیں معائدہ وہ اس سے کہیں سرکنے کی جگہ نہیں پائیں گے جب وہ اجل آ جائے گی جب وہ معد آ جائے گا جو وعدے کا وقت آ جائے گا پھر جیسے پہلے ہم پڑھ چکے لا یسفت نمونہ و نہ اب آگے جا سکیں گے نہ پیچھے بل کر قرآن حلق نہم لمبا ظلم و یہ وہ مستیاں ہیں جن کا ذکر ہم قرآن مجید میں بار بار کر چکے ہیں یا احقاف کے اندر جو لوگ آباد تھے اور یہ جو حجر میں لوگ تھے اصحاب العکا تھے وہ امورا اور صدون کی بستیاں تھیں وہ تلکل پورا اہلکنا ہوں ہم نے ان کے رہنے والوں کو ہلاک کیا جبکہ انہوں نے ظلم کے نوش اختیار کی شرک کی اور کہر کی نویش اختیار کی وہ جالنا لمحہ اور ان کی بھی ہلاکت اور بربادی کے لیے ہم نے ایک وعدے کا وقت معین کر دیا تھا اس وقت معین سے پہلے آپ ان پر بھی نہیں آ سکتا